ریسرچ میتھڈ کا آج ہم ٹوئنٹی لیکچر شروع کر رہے ہیں اس لیکچر میں پچھلی دفعہ ہم نے نان پروبلٹی کی بات کی تھی اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم ان کو ڈسٹنگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ پروبلٹی میں ناٹ اونلی ہے بلکہ ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس میں اس کا چانس کتنا ہے سو دس از ہاؤ وی ٹرائی ٹو میک اے ڈسٹنکشن بٹوین میں ہمیں ذرا محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اور اس, اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو ایلیمنٹس ہیں وہ کہاں ہیں کتنے ہیں ان کی لوکیشن کی بات ہے ان کی لسٹنگ کی بات ہے ان کی لسٹنگ کریں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پروبلٹی میں آئی تھنک ویو ڈو لٹل مور ریگریس ورک سو دیٹ وی ریئلی ٹرائی ٹو گیٹ اے سیمپل وچ از ریپرزینٹیو آف دی پاپولیشن تو اس طرح سے جب ہم پروبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ریسرچر جو ہے کہ he or she has to identify these sampling elements. Once we have the sampling elements, پھر ہم ان کی لسٹ بناتے ہیں. Sampling elements could be the students, could be the workers working someplace, could be the uh, groups of people, could be the couples, could be the organizations. جو بھی ہماری پاپولیشن ہے اس پاپولیشن کی ہمیں ایلیمنٹس uh, کو آئیڈینٹیفائی uh, کر کے اس کی ایک listing, list بنانی ہے. اب یہ جو لسٹ ہے اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں کہ دس از سیمپلنگ فریم آئی تھنک دیٹ از نیسسری سیمپلنگ فریم سمپلی مینس دا لسٹنگ آف دوز ایلیمینٹس آؤٹ آف ویچ دی سیمپل ہیز ٹو بی ڈرون اب اس میں ایک اور چیز ہے نان پروبلٹی کے مقابلے میں بات کریں تو ہمیں جو یونٹس ہوں گے ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم نے سلیکٹ کیا وی آر سپوز to کانٹیکٹ دا سیم پرسنس اور اگر ہمیں وہ سیم انڈیویژل سیم ایلیمنٹس ہمیں نہیں ملتے پہلی دفعہ فار اگزامپل تو وی مے have ٹو ری ٹرائی اور ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ چیز جو ہے پروبلٹی نان پروبلٹی سیمپلنگ میں ہم نہیں کرتے اس میں ہماری زیادہ جو ہے وہ کنوینینس چلتی ہے اور اس کے حساب سے ہم کام uh, کرتے ہیں تو پروبلٹی میں ناٹ اونلی کہ ہمیں ان سیمپل ایلیمنٹس کا جو پاپولیشن uh, کے ایلیمنٹس ہیں ان کی ہمیں ایک لسٹ بنانی پڑتی ہے اور بنانی ضروری ہے تو اس کے بعد جو سلیکٹ کیے ہیں ان کو بھی ہمیں جو کال بیک کر کے ڈیفنیٹلی کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے اف کورس ہم یہ ایسی تو بات نہیں ہے کہ اگر ہمیں ایک دفعہ ہمارے جو گیا وہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ کی سیمپلنگ کی ہے پہلی دفعہ تو ہو سکتا ہے اس ہاؤس میں آ, خالی ہے یا کوئی اور بات ہے ہو سکتا ہے وہاں پر ہو ہی نہ تو اس صورت میں پھر کال بیک کی بات نہیں ہوگی تو وہاں پر پھر ریپلیسمنٹ کی بات ہے اور ریپلیسمنٹ کے لیے پھر اپنا ایک ریسرچر جو ہے وہ طریقہ کار ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہم نے ریپلیس کرنا ہے اور کرنا ہے اندر ایشو جو کہ ہم بعد میں دیکھیں گے تو اس میں ایک جو امپورٹینٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سیمپل ہے اٹ از لائکلی ٹو بی More representative of the population compared with مور رنگ اس لیے کہ ہم اپنے ایلیمنٹس کو چانس uh, دے رہے ہیں ایکول سلیکشن کا our, uh, اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر یہ سیمپل جو ہے ہم representative کر رہے ہیں to of the population, تو ہم یہ اسٹیٹسٹیکلی uh, ہم اس کی uh, جو ہے سیمپلنگ ایرر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہلیکشن آف دس سیمپل یہ سیمپل جو ہے کس حد تک ہماری پاپولیشن کی کریکٹرسٹکس کو ریپرزینٹ کرے گا تو اس میں سیمپلنگ ایرر ایک کیلکولیٹ ہو سکتی ہے کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز اسی میں آتی ہے کہ ہم سیمپل پاپولیشن پر ایکسٹریپولیٹ کر سکتے ہیں جو سیمپل میں ہمیں انفارمیشن ملی ہے ہم یہ کہیں گے کہ وہ ریپرزینٹ کرتی ہے پاپولیشن کی اور جو سیمپل کی فائنڈنگز ہیں ان کو ہم جنرلائز کر سکتے ہیں ٹو دی ٹوٹل پاپولیشن یہ چیز جو ہے یہ لمیٹیڈ ہے ود respect ٹو دی نان probability سیمپلنگ اس میں ہمیں یہ مسئلہ ہے وہاں پر ہم اس کو ایکسٹرپولیٹ کرنے میں ہمیں مسائل ہیں سیمپلنگ نو وی موو آن ٹو دی ٹائپس آف سیمپلنگ اب ٹائپس of سیمپلنگ میں سب سے پہلی جو ٹائپ ہے اس کو ہم سمپل رینڈم سیمپلنگ کہتے ہیں سیمپل رینڈم سیمپلنگ کی سب بڑی جو اسمپشن ہے وہ یہ ہے کہ جس پاپولیشن سے ہم نے سیمپل ڈرا کرنا ہے ہماچنس کا لفظ میں نے بولا جس سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اس پاپولیشن کی دو بھی سملر سملر کریکٹرسٹکس سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کا جو امپیکٹ ہے یا ان کا ریلیشن شپ جو ہے ہمارے ڈپینڈنٹ ویریئبل پہ وہ کس طرح کا ہے اب پاپولیشن سملر ہے یا ڈسملر کریکٹرسٹکس کی ہے نو یہ کوئی کہیں لکھا ہوا نہیں ہے یہ چیز جو ہے یہ ڈٹرمن کرتا ہے ہمارا ریسرچر آپ کرتے ہیں یا آپ کو جو بھی گائڈ کرنے والے ہیں وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں So we are talking about the similarities in the characteristics. اب uh, depend کرے گا ہمارا مین ویریبل کیا ہے اس ویریبل کو دیکھ کر ہم سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی ایسے کیریکٹرسٹکس ہیں پاپولیشن میں وچ مائٹ ہیو ڈفرنٹ کائنڈ آف افیکٹ on the, on the uh, dependent variable. سو جو ہمارا primary variable ہے actually Uh, that has to be taken into consideration when we are trying to look whether a population is uh, having similar characteristics or dissimilar characteristics. Coil population,us dissimilar characteristics it all depends upon the understanding and definition of the uh, researcher. تو اس سمپشن کو لیتے ہوئے کہ پاپولیشن از ہوماجنس اینڈ obviously ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر پاپولیشن ہوماجنس ہے تو اس میں سے آپ جو بھی ایلیمنٹ آپ سلیکٹ کریں گے it is اب ودیٹ آئی تھنک دین وو آن کہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے اور کون سے ہمارے اسٹیپس ہیں اس میں سے پہلی بات یہ ہے سیمپلنگ فریم اب سیمپلنگ فریم آپ کو پتا ہے یاد ہے کہ وہ لسٹنگ آف دی اسپیسیفک پاپولیشن ہے جس کو ہم ٹارگیٹ پاپولیشن کہتے ہیں اس کی لسٹنگ ہے اس لسٹنگ میں سے پھر ہم بعد میں سیمپل ڈرا کریں گے اب یہ لسٹنگ جو ہے اس میں نام بھی ہو سکتے ہیں یا آرگنائزیشن کی لسٹنگ ہو سکتی ہے وٹ ایور از دی آئی تھنک لسٹنگ ایلیمنٹس ویچ وئی ہیو ان کو ہم پھر نمبرنگ کر لیتے ہیں اور نمبرنگ کر کے دین وئی پروسیڈ اس کے ساتھ ایک چیز اور آپ نے دیکھنی ہے جب ہم سیمپل کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس پاپولیشن میں سے کتنا سیمپل لے رہے ہیں سیمپل اگین ڈپینڈس اپون ہاؤ مچ ایکوریسی and وی وانٹ اینڈ دیر آر آئی تھنک پروسیجر سیمپل اینڈ آپ کو پروفیشنل can help us to decide on the size of the uh, sample. Now here, it depends on how much we want to see sampling error, how much confidence level we want to see so in that uh, sample jo size that determines that we can see how much we want to see 5% of the sample, 10% of the sample, 25% of the sample, وی ڈسائڈ اس کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں ہم نے ہمارا سیمپل سائز کیا ہے تو اس میں کے بعد ہم ایکل چانس جو ہم دینا چاہتے ہیں وہ ہم کیسے دیں گے اب اس میں ایک تو طریقہ یہ ہے اگر آپ کا چھوٹا سائی ٹارگیٹ ہے یا سیمپلنگ فریم ہے تو مائٹ گو فار جیسے ہم پرچیاں ڈالتے ہیں لاٹری کے ذریعے سے ہم ڈرا کر سکتے ہیں کہ, لیٹ اسے کہ ہمارے ایلیمنٹ جو بھی ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیکل پرچیوں پہ پر لکھ لیتے ہیں اور پرچیوں کو آئیڈینٹیکلی فولڈ کرتے ہیں فولڈ کرنے کے بعد ون پٹ اٹ کنٹینر شفلٹ اور اس میں سے آپ ایک ایک کر کے نکالتے ہیں آپ نے ایک پرچی نکالی اس کا نمبر لکھ لیا اب وہ پرچی واپس اس میں ڈال سکتے ہیں اور یا کو کو پرچی کو باہر رکھتے ہیں. اب میں ہے uh, so جتنے باقی بچے ہیں اس کنٹینر میں ایلیمنٹ ان کے برابر کے چانسز ہیں ہمارے سیمپل میں سلیکٹ ہونے کے دس ون وے ٹو گیو ایکچ ایلیمنٹ ہماری جون کا جو ہم نے سیمپلنگ فریم بنایا ہے اس میں سے ہم سب کو برابر کا چانس دے رہے ہیں اس کے علاوہ جب ہمارا اگر سیمپلنگ فریم از اے لارج ون اور ویسے بھی دیٹ مائک مور آئی تھنک مینجبل مور ڈیپینڈیبل مور سائنٹیفک تو ایک اور جو طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ یوز دیبل آف رینڈم نمبرس یا لسٹ آف رینڈم نمبرس کبھی اس کو ہم ڈیجیٹل uh, نمبر کی بات بھی کرتے ہیں اب یہ جو ٹیبل آف رینڈم نمبرس ہے یہ آپ کو کسی بھی اچھی اسٹیٹسٹکس کی کتاب کے اپنڈکس میں آخر میں ہمیں مل جاتا ہے بلکہ ہمیں بہت ساری جو ریسرچ کی کتابیں ہیں اس میں بھی یہ ہمیں نمبر ملتا ہے اس کی ایک چھوٹا سا جو ہے نا آپ کو دکھانے کے لیے میں نے یہاں ٹائپ کیا ہے اور دیکھیں اس میں بلوکس بنے ہوئے ہیں پانچ پانچ ڈجٹس کے آپ روز بھی ہیں کالمس بھی ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو مینج کیسے کرنا ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ سیمپلنگ فریم آپ نے بنایا تو سیمپلنگ فریم بنانے کے بعد ہم نے اپنے ایلیمنٹس کی نمبرنگ کر لی اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ٹوٹل سیمپلنگ فریم کتنا ہے لیٹ لیٹر سے کہ ہمارا سیمپلنگ فریم نو سو کا ہے نو سو کا سیمپلنگ فریم ہے اور اگر ہم اس میں ٹین پرسینٹ لینا چاہتے ہیں سیمپل سائز تو ہم نائنٹی کا سیمپل اس میں سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ہم نے نو سو کا سیمپل آ آ آ ہمارا سیمپلنگ فریم ہے. اس کی نمبرنگ ہم نے کی ہے تو ہمارے نمبر جو ہیں اس طرح چل رہے ہیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ زیرو زیرو ون زیرو اس طرح سے ہم نو سو تک پہنچ رہے ہیں ان کو آپ دیکھیں تو یہ ہمارا جو سیمپلنگ فریم ہے اس کی لسٹنگ جو ہے اپنی جٹس میں آ رہی ہے اپنی جٹس کی جب ہم بات کر رہے ہیں یو کین یوز دا ٹیبل آف رینڈم نمبرس تو اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جہاں سے جی چاہتا ہے آپ شروع کر لیں آپ پہلے بلوک سے شروع کرنا چاہتے ہیں پہلے کالم سے شروع کرنا چاہتے ہیں پہلے سے کر لیں دوسرے سے کرنا چاہتے ہیں دوسرے سے کر لیں جہاں سے کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں دی اونلی آئی تھنک ریکوائرمنٹ از کہ جہاں سے شروع کریں اس کے بعد لی آپ اس کو فالو کریں سیریلی اس کو فالو کریں اب یہ نہیں ہے کہ شروع کا تو آپ نے پہلا جو کالم ہے وہ شروع کر لیا وہ ختم ہو گیا تو پھر آپ تیسرے پہ چلے گئے یا چوتھے پہ چلے گئے ایسا نہیں ہے آپ نے جہاں سے شروع کیا اس کے ساتھ والا کو ہی آپ نیکسٹ لیں گے اگر آپ کا سیمپل سائز کے لیے فردر آپ کو جانا پڑتا ہے اب دیکھیے جو ہمارا پہلا ہے آپ نے لیٹر سے ہمارا نو سو کا سیمپلنگ فریم ہے اور نو سو کے سیمپلنگ فریم میں میں نے جیسے کہا کہ تین ڈیجٹس آ رہے ہیں اور ان تین ڈیجٹس کے حوالے سے لیٹرس سیوم کے ہم پہلے کالم سے ہی شروع کر رہے ہیں جب ہم پہلے کالم سے شروع کر رہے ہیں تو اس میں دیکھیے جو پہلے کالم میں نمبرز لکھے ہوئے ہیں وہ پانچ لکھے ہوئے ہیں لیکن ہمیں تین چاہیے اب یہ کوئی سے بھی آپ تین آپ لے سکتے ہیں آپ لیفٹ کے تین لے لیں آپ مڈل کے لے لیں آپ رائٹ right ہینڈ والے تین لے لیں اٹس آل اپ ٹو یو ڈسیشن جو ہے آپ کا ہے رینڈملی آپ جہاں سے جی چاہیں آپ شروع کر لیں لیکن ایک دفعہ جو اپ نے سلیکٹ کیا اس کو پھر آپ سیریلی کنٹینیو کریں گے لیٹر سے کہ ہم نے پہلا کالم شروع کیا اور پہلے کالم میں ہم نے لیفٹ کے تین ہم نے ڈجٹس سلیکٹ کر لیے اب ان تین ڈیجٹس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا ڈیجٹ کیا ہے پہلا جو ہے تین نمبروں والا کیا فگر آتی ہے اب اس میں دیکھیے ہماری فگر جو ہے تھری آ رہی ہے اب ہمارا جو ہے سیمپلنگ فریم ہے وہ نو سو تک کو ہم نے نمبر کیا ہے تو ہمارا پہلا جو سیمپل ہے اس میں پہلا ایلیمنٹ جو ہمارے سیمپل میں آ ہے وہ 377 ہے دوسرا جو ہے فائیو ہنڈریڈ آ رہا ہے تیسرا جو ہے وہ 991 ہے لیکن 991 جو ہے یہ ہماری لسٹ سے چونکہ باہر جا رہا ہے اس لیے ہم اس کو اگنور کر گے اس کے بعد 707 آ رہا ہے اس کے بعد 184 آ رہا ہے اور اس طرح سے ہم چلتے چلتے ہم چلے گئے 837 پر اب 837 پر جب پہنچے ہیں تو وہاں پر یہ لیٹر سے میری اس مثال میں وہ ہمارا کالم جو ہے ختم ہو گیا اب ہم اگلا چل رہے ہیں تو اگلا جو ہے 51 ہمارا اس کالم سے رہ گیا اور 51 کے ساتھ ساتھ والے کالم سے ہم زیرو کو اس کو ساتھ ملا کر 510 لے سکتے ہیں اس کے بعد 15 ادھر سے ہے دوسرے کالم سے جو بھی نمبر ہے اس کو ہم اس کے ساتھ ملا کر تو ہم کنٹینیو کریں گے جس طرح ہمارا یہ کالم ختم ہوگا ہم اس کے ساتھ آگے والے کے ساتھ چلیں گے دس از واٹ آئی سیڈ کہ ونس وی اسٹارٹ دین ویریلی کنزرکٹیولی فالو ہم جمپ نہیں کر رہے uh, اب اس میں یہ بہت تھوڑے سے نمبر ہیں جب آپ کتاب میں کسی ٹیبل آف رینڈم نمبرس کو دیکھیں گے تو وہ لسٹ کافی لمبی ہوتی ہے اور کتاب کے پورے پیج پر ہے تو اس میں اتنے نہیں ہوں گے اس سے بہت زیادہ ہوں گے بلکہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو لسٹ آف ٹیبل نمبرس لسٹ رینڈم نمبرز ہے وہ کوئی دو تین صفوں پر سپریڈ آؤٹ ہوتی ہے سو دس از ہاؤ وی اگر کسی وجہ دو چیزیں آ رہی ہیں کہ اگر اس uh, جو ہم نے ٹیبل آف رینڈم نمبرز یوز کر رہے ہیں کوئی ایسے نمبرز آ گئے ہیں ڈیجٹس آ گئے ہیں کو آپ اگنور کرتے ہیں دوسری بات ہے کہ اگر کوئی نمبر ریپیٹ ہو گیا ہے تو اس کو بھی ہم اگنور کرتے ہیں تو اس پروسیس کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں ٹل سچ ٹائم دیٹ وی ہیو گاٹن دی ریکوائرڈ نمبر آف سیمپل تو جہاں ہمارا نمبر پورا ہو گیا جیسے ہم نے ٹین پرسنٹ لینا تھا نو سو کی ہماری ٹوٹل تھی جب نوے ہمارے پورے ہو جاتے ہیں تو دیٹ از ایکچولی ہمارے سلیکٹڈ جو ہیں ایلیمنٹس ہیں اس سے پہلے میں نے ایک بات کی کہ ہماری کوشش ہوتی ہے پروبلٹی سیمپلنگ میں کہ جن کو جو ایلیمنٹس ہم نے سلیکٹ کیے ہیں اپنے سیمپل کے لیے ہم ان کو کال بیک بھی کرتے ہیں وہاں میں نے اگر پہلی دفعہ نہیں ملے تو ہم ان کو کال بیک کرتے ہیں. وہاں میں نے ایک یہ بات بھی کہی کہ کبھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ جس جو ایلیمنٹ ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس کو ہم کانٹیکٹ نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے نہیں کر سکتے اگر گھر ہے تو ہو سکتا ہے خالی ہے اگر کہیں کوئی امپلائی ہے تو میں بی دا پرسن از لانگ لیو تو ہم اس کو کانٹیکٹ نہیں کر سکتے اور بھی کئی وجوہات میں بات نہیں کر سکتے یا جیسے کہ آپ نے ایتھکس آف ریسرچ کی بات کی تو لیٹ ایسے کہ بڈی دس ناٹ کو آپریٹ وہ ویسے ہی سمباڈی دسن بانٹو پاٹیسیپیٹ ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے تو اگر اس قسم کی سیچویشنز ہیں اور ہم اسیوم کرتے ہیں کہ اس قسم کی سیچویشنز ارائیز ہو سکتی ہیں تو ان دیٹ کائنڈ آف کیسے ہم کسی کو فورس نہیں some numbers in reserve so in addition to the 90 جو ہمارے ریکوائرڈ تھے سو ان کیس سم باڈی از انبل ٹو کوپریٹ اور ہم نے ریپلیس کرنا ہے تو پھر ہم اس کو ریپلیس کریں گے یہ جو ہماری ریزرو لسٹ ہے وہاں سے اس کو ہم ریپلیس کریں گے سو دس از ہاؤ وی ٹرائی ٹو یوز دی ٹیبل آف رینڈم نمبرس اب یہ میتھمیٹیکلی رینڈم طریقے سے ڈرا کیے ہوئے ہیں آپ کمپیوٹر سے بھی پروگرامنگ کے حساب سے آپ وہاں سے بھی ڈرا کر سکتے ہیں نہ ڈیفینس کے ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے یا نہیں ہے So, uh, is easily available therefore we don't have any problem with respect to the finding of these uh, digital numbers don't bother ke kahin ke mein table of random numbers likha hai aur dusri mein, uh, list of digital numbers you here its's it's the same thing so this is how we go so we uh, let me repeat we take a random starting point in numbers may here we try to کہ ہم اس کو کتنے ہم نے لینے ہیں دین اور اس طرح سے اس کی خوبیاں جیسے کہ میں نے بتائی تھیں وی کین سی دیٹ آر سیمپل از لائکلی ٹو بی ریپرزینٹیو دیوٹ پاپولیشن دس از ویئر وی آر ٹرائنگ چانس ٹو ایچ آئی تھنک ایلیمنٹ دی ایلیمنٹ آف دی پاپولیشن فار اٹس انکلوژن ان دا سیمپل اور سنس وی نو آل دیٹ therefore we uh, can calculate the sampling error for it so this is uh, uh, how we proceed hamara dusra type of probability sampling hai usko hum systematic random sampling kehte hain ab systematic random sampling uh, is a shortcut for simple random sampling isme jaisa ke naam se zahir hai we try to ڈیولپ اے سسٹم فار the سلیکشن آف دی ایلیمنٹس اور وہ پھر ہم اس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے جتنے ہمیں چاہیے نمبر آف کیسز اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اب سسٹم یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹوٹل جو ہے پاپولیشن کتنی ہے اس میں سے ہم نے سیمپل کتنا لینا ہے اس سیمپل سائز کے بیسس پر ہم ایک انٹرول ڈیٹرمن کر لیتے ہیں اور وہ انٹرول جو ہے اس کے حساب سے پھر ہم پرسیڈ کرتے ہیں تو اس میں ٹیبل آف رینڈم نمبر ہم یوز نہیں کر رہے بلکہ ویٹرائی ٹو دو ایس ویٹرائی ٹو ڈیٹرمن دی انٹرول اور وہ انٹرول جو کرتا ہے ہمارا سیمپل سائز پر مثال کتاب پر اگر ہمارے پاپولیشن uh, uh, uh, 900 ہے جیسے کہ ہم نے پہلے کہا اور اس میں سے ہم 10% پرسینٹ سیمپل لینا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوری ٹینتھ کیسٹ اگر ہم لے لیں تو اس طرح سے ہمارے پاس 90 کیسز آ جائیں گے وی ٹیک ایوری ٹینتھ کیس اور اس کے حساب سے جیسے ہم دسواں لے رہے ہیں تو بیسواں لیا تیسواں لیا چالیسواں اینڈ سواں اس کو ایک اور چیز آپ کے سامنے آئے کہ ہم اس کو رینڈم کہہ رہے ہیں رینڈم سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا دی آر ٹرائنگ to give ایکول چانس ٹو ایچ ایلیمنٹ اور اس میں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایوری کیس تو یہ اس میں رینڈمائزیشن کہاں آ رہی ہے رینڈمائزیشن یہاں یہاں پہ آ رہی ہے کہ جو ٹین جو ہمارا انٹرول تو ہم نے کہا ٹین کا ہے تو ہمارا جو اسٹارٹ لینے کا جو پوائنٹ ہے should be decided on اگر ہم لے ہیں تو پہلے جو دس ایلیمنٹس ہیں ان دس ایلیمنٹس میں سے ہم ایک رینڈم اسٹارٹ لیتے ہیں اب یہ اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان دس نمبر جو ہیں آ, ان کی پرچیاں ڈال لیں اور پرچی نکال کر دیکھیں کون سی نکلی ہے جو پرچی نکلی ہے that is the point. اگر وہ پرچی نہیں ڈال لائے, تو میں بھی آنکھیں بند کر کے آپ ان دس نمبر میں سے آپ پوائن, پوائنٹر رکھ لیجئے پینسل رکھ لیں آپ کی پینسل جس نمبر پہ آ رہی ہے دیٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ اگر وہ پرچی مثال کے طور پر تین نمبر آیا ہے اس پرچی میں یا آپ نے پینسل سے آنکھیں بند کر کے پینسل رکھی ہے تو وہ نمبر تین پر آئی ہے تو ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے سٹارٹنگ نمبر جو ہے سیمپلنگ کے لیے وہ تین ہوگا اس کے بعد چونکہ ہمارا انٹرول جو ہے دس کا ہے تو پہلا تین ہے دوسرا تیرہ ہے تیسرا جو ہے ٹونٹی ہے تیسرا تھرٹی ہے اس کے نگرہ 43 فورٹی ہے اینڈ دز ہاؤ وی پروسیڈ تو سسٹم ہم نے ڈیولپ کیا اس میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وی آر ٹیک ایوریس مینس وہ نمبر ہے جو کہ ہم نے اپنے سیمپل کے حساب سے کیلکولیٹ uh, کر کے دیکھا ہے تو وی بگین ود اے رینڈم اسٹارٹ اور ایوریس چنتے جائیں گے تو اس طرح سے ہم کہیں گے کہ دس از رینڈم کائنڈ آف ٹیکنگ اے رینڈم اسٹارٹ وی آرسیڈنگ یہ کہہ لیجیے کہ ایک, uh, ایک آسان طریقہ ہے شارٹ کٹ ہے اس لیے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو in some in the sampling frame, then perhaps there is a problem. پرابلم اس کا کبھی کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ مطلب انٹینشنلی تو نہیں کیے لیکن ہماری پاپولیشن اگر اس قسم کی ہے کہ ہمارا جو بھی ہم نے جو انٹرول ہم نے مقرر کیا ہے وہ انٹرول جو ہے اگر ایک ہی قسم کے ہمارے ایلیمنٹس آ رہے ہیں دین پرہیپس پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ مسئلہ غلط ہو رہا ہے مثال کے طور پر ہم نے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور ہم نے ایئرس کی سیمپلنگ کی ہے لڑ سے پچھلے say, 100 سال کا ہم کوئی اکنامک انالیس کر رہے ہیں اور اس اکنامک انالیس میں وی آر ٹیکنگ ایوری تھرڈ ایئر تو ایوری تھرڈ ایئر میں be بی نارمل کائنڈ آف ایئر اٹ کڈ بی سم اسپیشل کائنڈ آف ایئر اگر ہم آ, کوئی سائیکلس کی بات کر رہے ہیں تو ایوری تھرڈ ایئر مائٹ بھی ریسیشن ایئر اور آپ کہہ لیں کہ بوم ایئر بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح سے آ, ہمارا جو پیریڈ افیکٹ دی ریپرزینٹیونیس آف دی سیمپل جیسے ہم کہتے ہیں کہ آ, محلہ ہے اور محلے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وی آر ٹیکنگ ایوری Uh, house. اور وہ ٹینتھ ہاؤس کی اگر لے رہے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا ریسرچ uh, کا ٹاپک کیا ہے اور uh, اگر ایوری ٹینتھ ہاؤس لے رہے ہیں تو ہر دسواں گھر ہو سکتا ہے کارنر ہاؤس اگر کارنر ہاؤس ہے تو دیٹ میں ناٹ بیل کریکٹرزینٹنگ کریکٹرسٹکس پرٹیکولرلی وتھ ریسپیکٹ its location تو so, وہ corner house کی تھوڑی سی خوبیاں آ جاتی ہیں کمپیئرڈ ود uh, وہ گھر جو کہ کارنر ہاؤس نہیں ہو سکتے تو دس از آئی تھنک ون لمیٹیشن اور ہینڈیکیپ آف دس سسٹمیٹک کائنڈ آف سیمپلنگ ادروائز اٹس مور لائک اے شارٹ کٹ ہم لے سکتے ہیں دس از ہاؤ پر ہمارا تیسرا جو ہے ٹائپ آف پرابل سیمپلنگ Is random اس میں سب سے پہلی بات جیسے میں نے کہا کہ ایک ہماری کنڈیشن ہے کہ ہماری پاپولیشنس اگر ہماری پاپولیشن ہیماجنس نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی جو پاپولیشن ہے اس کوٹیفائی کرنا پڑتا ہے میں نے پہلے کہا کہ پاپولیشن کسے کہتے ہیں کہ it's یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپون دیشن آف دی ریسرچر اور اس کا جو پرائمری ویریبل ہے جس کو ہم ویریبل کہتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کون uh, کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ افیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کی ڈسٹریبیوشن اس پاپولیشن میں کیسے ہے اور اگر ان کی ڈسٹریبیوشن کوئی ویری کر رہی ہے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہم سمپل رینڈم طریقے سے لیں گے تو ہو سکتا ہے ایک ہی قسم کے ایلیمنٹس آ جائیں دوسرے اس میں نہ آ سکیں تو پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پاپولیشن کو اسٹیٹفائی کریں اسٹیٹفائی کریں اس طرح سے کہ جو ہمارے چھوٹے گروپس ہوں گے wo group uh, within it themselves they become homogeneous so ye groups jo hain aapas mein to farak honge lekin within the group wo uh, ek tarah ki khususiyaat uh, rakhenge so what we are saying is that these groups are likely to be homogeneous within themselves so we try to divide our population into smaller گروپس ود ریسپیکٹ ٹو دی کائنڈ آف ویریبلس اور افیکٹ کر رہے ہیں اس حساب سے ہم اس کو ہماری پاپولیشن ہے اور اس پاپولیشن میں لوگوں کی ایجوکیشن جو ہے از ون امپورٹنٹ فیکٹر وچ از لائکلی ٹو افیکٹنٹ ویریبل تو اس میں ہم uh, یہ دیکھ ہم یہ چاہیں گے کہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز کی پاپولیشن کے لوگ جو ہیں دوز شوڈ بی پارٹ آف اوور سیمپل اور اگر ہم سمپل رینڈم سیمپل لیتے ہیں تو یہ پاسبلٹی ہے کہ ہر ایجوکیشن لیول کی ریپرزنٹیشن اس میں نہ آ سکے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایجوکیشن لیول کی ریپرزنٹیشن آئے تو پھر ہمیں اپنی پاپولیشن کو یا سیمپلنگ فریم کی جو ہماری ٹارگیٹ پاپولیشن ہے اس کو پھر ہم اسٹیٹفائی کریں گے ڈفرینٹ گروپس میں اس مثال میں ڈفرینٹ گروپس سے مراد یہ ہے کہ ایک نان لٹریٹ کا گروپ تو ہو سکتا ہے ایک وہ گروپ ہے جو کہ میٹرکلیٹس اینڈ لیس دین دیٹ ہیں ایک وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ کالج ایجوکیشن والے ہیں ایک وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو, جو یونیورسٹی لیول والے ہیں اس طرح سے ہم نے اپنی پاپولیشن کو فائی uh, کیا چھوٹے گروپس میں کیا پھر ہماری uh, یہ ہوتی ہے کہ within ایچ گروپ اٹ ہیز سیملر کریکٹرسٹکس اب نان لٹریٹس کی بات کر رہے ہیں اور نان لٹریسی uh, اگر افیکٹ کرتی ہے تو نان لٹریٹس جو ہیں وہ سب ایک قسم کے ہیں دین وی کوڈ فالو امپل رینڈم سلیکشن پروسیجر so let me repeat what i'm saying is that we see ke agar hamari aise population hai jisme aise characteristics hain jo hamare dependent variable ko effect kar sakti hain aur agar hum simple random sample lenge to usme possibility hame nazar aati hai ki har characteristics ke log usme na aaye to phir we try to stratify the population کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ون should be بیچ It should have similar characteristics. تو جب ہم نے اس کو اسٹریٹفائی کیا تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب گروپس آر لائکلی ٹو ہیو سیملر کائنڈ آف کریکٹرسٹکس تو میں اس کے ریزنز کی بات کر رہا تھا تو جب ہم نے یہ کہا کہ اس کی پاپولیشن جو ہے ہٹروجنس ہے تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ایسے ڈیوائڈ کریں گے کہ جو سمالر گروپس ہوں گے دے بیکم ہوموجنس تو اس طرح سے اگر ہم نے یہ کیا ہے فائی کر لیا ہے تو اس میں Uh, اس کے حساب سے اٹ ول انکریز سیمپلسٹیکل اس میں ہمیں uh, یہ جو سیمپلنگ اس میں چھوٹی ہو سکتی ہے uh, ایک چیز اور جو کہ پہلے میں نے نہیں کہی لیٹ می کہ اگر ہم نے اس کو سٹیٹیفائی کیا ہے تو اٹ کڈ ہیلپ اگر ریسرچر چاہتا ہے کہ چھوٹے گروپس کا انڈیویژل کیا جائے یا کمپیئر کر لیا جائے پاپولیشن so تو یہ ایک چیز ہو سکتی ہے اور اس میں ایک اور بھی بات ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نے اس کو کیا کیا ہے تو ہو سکتا ہے ایک سب گروپ میں سے ہم ایک طریقے سے uh, کوئی انفارمیشن کلیکٹ کریں دوسرے سے کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے سو اٹ انیبل گڈ تھنگس اور ایڈوانٹیج اور پروسیجر تو طریقہ میں نے آپ کو بتایا سو دیٹ از ہاؤ وی پروسیڈ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ آ رہا ہے اگر اسی کو کہیں تو اس میں جو چھوٹے گروپ ہم نے بنائے اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم سب گروپ میں سے برابر کا ہی سیمپل سائز لیں اٹس یوژلی بٹ وی ڈو از وی گو فار کائنڈ سیمپلنگ وہ اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا جو سیمپل ہم نے سلیکٹ کیا ایک گروپ میں سے وہ اتنا ہی ہو اتنی پرسنٹیج ہو اس کی ہمارے سیمپل میں جتنی کہ اس گروپس کے اس گروپ کے ایلیمنٹس کی پرپورشن ہے ان دا ٹوٹل پاپولیشن سو دیٹ از ہاؤ وی لک فارپورشنٹ سیمپلنگ سو اف دی نمبر آف سیمپلنگ یونٹس ڈرون فروم ایچ اسٹیٹم یہ برابر نہیں ہے ہاں لے نہیں سکتے یا کسی کوئی ایسی وجہ ہے کہ ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے تو دین وی مائٹ گو فار ڈسپرپورشنیٹ سیمپلنگ وہ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا گروپ ہے جس کا نمبر اتنا اسمال ہے اور اس میں سے اگر پرشن کے حساب سے لیں تو نمبر اتنا تھوڑا ہو جاتا ہے کہ دیٹ بیکمس میننگ تو اس لیے اس لیے پھر ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم پرپورشنیٹ کریں اگر وہ نمبر اتنا تھوڑا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں سے پھر ہم سیمپل لے ہی لے کیا کہتے ہم آ, سیمپلنگ نہ کریں ہم وہ ٹوٹل جتنے اس میں یونٹس ہیں وہ سارے لے لیں سو اٹ ڈپینڈ اپون مینی Uh, numbers are there in that particular stratum that determine whether we go for proportionate sampling or non uh, disproportionate sampling but usually we go for proportionate so hamara total aayega usme hamare sample ka sample mein har group mein group ka proportion wohi hoga jitna total population ka hai. let us say ٹوٹل پاپولیشن میں, میں ہماری میل اور فی میل میں ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اور ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں یہ پرشن فورٹی سکسٹی کا ہے فورٹی فی میل ہیں سکسٹی پرسن میل ہیں تو ہمارے سیمپل کا سیمپل میں جو پرپورشن آئے گا میل اور فی میل کا وہ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے دیٹ از ہاؤ وی لک فار دیٹ کائنڈ آف تھینکس ہمارا نیکسٹ جو ٹائپ آف پرابلم سیمپلنگ ہے وہ کلسٹر سیمپلنگ ہے اب کلسٹر سیمپلنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے جو کلسٹرز ہیں کلسٹرز آف پاپولیشن وہ جیوگرافیکلی اسپریڈ آؤٹ ہیں اور اگر جیوگرافیکلی اسپریڈ آؤٹ ہیں تو ہر کلسٹر میں جانے کے لیے ہمارا ٹائم لگتا ہے فائنشیل کاسٹ بھی آتی ہے لیبر بھی آتی ہے تو اس حساب سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ڈو وی سیو آن فائنس ہاؤ آن ٹائم اینڈ لیبر اینڈ آلسو ویو ریپرزینٹیو سیمپل آف دی پاپولیشن تو اگر کلسٹرز کی بات کر رہے ہیں تو کلسٹرز کی ہم اگین وی ٹرائی ٹو میک اے لسٹنگ آف دی کلسٹرز اس میں ہیٹروجینٹی بھی ہو سکتی ہے ایک کلسٹر دوسرے کلسٹر سے فرق بھی ہو سکتا ہے سیمیلر بھی ہو سکتا ہے ہم لیٹرس ہوئی ہے نمبر آف کلسٹرس اور ان کلسٹرس میں کیا ہم ان کی کوئی گروپنگ کر سکتے ہیں سیمیلر کلسٹر کی ایک گروپنگ کر سکتے ہیں دوسرے سیمیلر کلسٹر کی دوسری ہم گروپنگ کر سکتے ہیں تو تو اس طرح سے وی مائٹ سی دٹ between the clusters بٹوین دا کلسٹرس اور دیر از within the کلسٹرس تو ہم کلسٹرز کی ایک لسٹنگ کرتے ہیں ان اس لسٹنگ کے بعد ہم ان کلسٹرس کو اسٹیٹفائی کر سکتے ہیں اور once وی ہیو اسٹیٹ دا کلسٹرز پھر ہم کلسٹرز کا سیمپل لے سکتے ہیں آپ اس قسم کی سیمپلنگ کو ملٹی اسٹیج سیمپلنگ بھی کہہ سکتے ہیں اور ونس وی ہیو اٹ پہلی اسٹیج آپ دیکھیے ہم نے کلسٹر کی باقی کی فائی کیا سو ود ان دن ہم نے کلسٹر کی سلیکشن کر لی تو دوسری اسٹیج میں ہم نے جو کلسٹر سلیکٹ کیے ہیں ان میں سے پھر ہم ایلیمنٹس سلیکٹ کر سکتے ہیں ان ایلیمنٹس میں اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایلیمنٹس کیا ہیں اب وہ ایلیمنٹس کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں ان ایلیمنٹس میں پھر ہم تیسری اسٹیج پر کچھ اور بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر لیٹ می سے کہ وی آر looking ایٹ دا سٹی آف بگ سٹی آف لاہور اور اس میں ہمارے کلسٹرس جو ہیں ان کو لیٹرس کال دم لوکیلٹیز لیٹس کال دم محلہ اب یہ محلہ جو ہیں لٹسین 15-20 کلومیٹر کے ریڈیئس میں اسپریڈ آؤٹ ہیں تو ہم ان محلوں کی ایک لسٹنگ بنا لیتے ہیں اب سارے محلے ایک جیسے نہیں ہیں تو ایک جیسے محلوں کی ایک گروپنگ ہو سکتی ہے دوسرے قسم کی دوسری uh, گروپنگ ہو سکتی ہے لٹرس ایک وی آر ٹرائنگ ٹو Them by the class. Ab lower class ke محلے ہو سکتے ہیں مڈل کلاس کے لوگوں کے محلے ہو سکتے ہیں پھر اپر کلاس کے محلے ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے پہلی اسٹیج میں اگر ہم نے اس کو اسٹریٹیفائی کیا تو پہلی اسٹیج میں ود ایچ آئی تھنک گروپنگ آف ہم محلوں کی سیمپلنگ uh, کر لیتے ہیں اس میں سے لیٹر سے ان محلوں میں سے ہم ہاؤس ہولڈ کی سلیکشن کرتے ہیں اب ونس وی ہیو سلیکٹ دا اس کے بعد ہاؤس میں سے ہم اپنا ریسپونڈنٹ ڈھونڈھتے ہیں تو اس طرح سے وی کڈ سے یہ کلسٹرنگ کلسٹر سیمپلنگ جو ہے اس کو ملٹی سٹیج کے حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اگر ہم ایریا سیمپلنگ کی بات کر رہے ہیں تو دیز کلسٹرز آر لوکیٹڈ ان ڈفرینٹ ایریاز اس حساب سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے محلوں کی بات کی آپ اگر پروونشل لیول پہ بات کرتے ہیں So we could look at the districts and within the districts we could look at the tahseels and within the we might be looking at the, let's say, union councils. So this is how we uh, go for, کہ ہم clusters جو ہیں وہ similar ہیں, لیکن within the clusters there is a heterogeneity. اگر similarity in the clusters ہے, تو اس group میں سے ہم پہلے clusters select کرتے ہیں اور clusters کے اندر سے پھر we try to So, آفمنٹس کی ایک بڑی وجہ جیسے میں کہا کہ وہی ہے کہ ہمارے پاس ہمارا ٹائم سیو ہوتا ہے ہمارے پاس ہماری کاسٹ ہوتی ہے اور اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ مے بی وی ڈو تو اس کو بچانے کے لیے وہ انفارمیشن اکٹھی کرنے کے لیے وی نیڈ اور اس ٹائم کے ساتھ ہماری کاسٹ بھی بڑھے گی تو ناٹ اونلی آئی ہیو ٹاک اباؤٹ دی کلسٹر ملٹی اسٹیج کائنڈ آف سیمپلنگ تو میں نے یہی کہا کہ کلسٹر سیمپلنگ ملٹی اسٹیج سو اٹ کڈ بی ٹو اسٹیج سیمپلنگ اٹ کڈ بی تھری اسٹیج سیمپلنگ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو پہ جو پہلی سٹیج کی ہمارے سیمپلز آ رہے ہیں اس کو ہم پرائمری یونٹس کہہ رہے ہیں جو سیکنڈ سٹیج پہ جو ہمارے ایلیمنٹس ہم سلیکٹ کر رہے ہیں کو سیکنڈری یونٹس آپ کہہ لیجئے اور تیسری سٹیج پر جو آ رہے ہیں ان کو ہم فائنل سٹیج کی بات کہہ سکتے ہیں تو لیٹ می ریپیٹ کہ سٹیج 1 رینڈم سیمپلنگ آف دیگ کلسٹرج ٹو رینڈم سیمپلنگ آف اسمال کلسٹر ود ان دا بانس اینڈ اسٹیج تھری رینڈم سیمپلنگ آف ایلیمنٹ ان کو کہہ کی پہلے ہم نے سیمپلنگ کی, کی ہے اور تیسری اسٹیج میں ہم کر رہے ہیں انڈیویجل کی تو اس طرح سے ہم کلسٹر سیمپلنگ کی بات کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی بات اور ہے کہ کبھی ہم وہ شاید کسی کتاب میں نظر آیا آپ کو ڈبل سیمپلنگ کا ایک لفظ نظر آیا تو ڈبل سیمپلنگ وہاں وہ ہوتی ہے جہاں کے ہم نے کسی سیمپلنگ کے ذریعے سے ہم نے سروے تو کر لیا کوشچنر کے ذریعے سے ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کر لی لیکن ان اڈیشن ٹو دیٹ ہم اسی سیمپل میں سے ایک چھوٹا سا سب سیپ سب سیٹ لے کر ان سے ہم مزید کو انفارمیشن اکٹھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈبل سیمپلنگ ہے سو so, ایک ہم نے سیمپل لیا اس میں سے ہم نے سروے کر لیا اور اگر اس میں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی نیڈ سم مور انفارمیشن سم ان ڈیپتھ کائنڈ آف انٹرویوز تو اسی سلیکٹ سیمپل میں سے وی مائٹ چوز دوز انفارمنٹ ہوڈیشنل انفارمیشن تو اس کو ہم ڈبل سیمپلنگ کہیں گے دس از مور لائک سیمپل آف دی پرائمری سیمپل جو ہم نے بڑا سلیکٹ کیا تھا تو اس طرح سے ہم دیکھیے کہ پروبلٹی سیمپلنگ کی کتنی ٹائپس uh, ہیں سمپل رینڈم سیمپلنگ ہے سسٹمٹک رینڈم سیمپلنگ ہے اسٹیٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ ہے اس کے بعد کلسٹر سیمپلنگ کی ہم بات کر رہے ہیں ڈبل سیمپلنگ کی بات بھی ہو رہی ہے فائنلی وٹ وی ہیو ٹو لک ایٹ کہ ہم کون کس قسم کا ہم سیمپل اپنی اسٹڈی کے لیے سلیکٹ کریں گے وٹ از دی اپروپریٹ سیمپلنگ ڈیزائن پروبلٹی سیمپلنگ ڈیزائن اور پروبلٹی میں اپنی ٹائپس ہیں اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نان پروبلٹی ہے تو نان پروبلٹی کی اپنی ٹائپس ہیں ہم کون سا سیمپل سلیکٹ کریں گے ان آرڈر ٹو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس بجٹ کتنا ہے ہماری ریکوائرمنٹ کتنی ہے سو دیٹ ڈیپینڈز اپونبر آف کرائٹیریا اس criteria میں جو پہلی بات نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ڈگری آف ایکوریسی کہ ہم کتنی ایکوریسی دیکھنا چاہتے ہیں اپنی اسٹڈی میں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ تو وٹ that وی وانٹ should سیمپل شوڈ بی ریپریزینٹیو دیشن اگر ہم اپنے سیمپل کو ریپرزینٹیو بنانا چاہتے ہیں اور ہم ایکٹلی انفارمیشن کلیکٹ کر کے وی وانٹ ٹو میک total population اور جرلائزیشنشن دین پریکمنڈیشن وی وی go for probability sampling. اب probability میں پھر بات آ رہی ہے کہ again we are looking for accuracy. اب accuracy کے لیے ایک بات ہمارے سامنے تھی کہ ہماری population جو ہے has to be uh, homogenous. اب یہاں پر again ایک تو ہم نے ڈیسائڈ کیا کہ ہم نے پروبلٹی سیمپلنگ لینی ہے کون سی sampling ہے si now that again depends upon The, uh, other ادر فیکٹر ہماری پاپولیشن جو ہے وہ ہم اگرس ہے تو دین وائٹ گو فار random سیمپلنگ اگر نہیں ہے تو دین وی گو فارٹیفائڈ random سیمپلنگ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر ہماری پاپولیشن جوگرافیکلی other ٹو ایچ ادر ہے تو different approach اگر uh, geographically spread out ہے کلسٹرس کی بات ہے تو دین گو وی گو فار کلسٹر اور اس کے بعد پھر اگلی بات ہے کہ ہم سنگل اسٹیج میں کر رہے ہیں یا ملٹی اسٹیج میں کر رہے ہیں سو دیٹ ڈیپینڈز اپون دی نیچر آف دی پاپولیشن اور وہ فیکٹر جو ہیں وہ ویریبلز ہیں ویچ آر لائکٹ آر ڈیپینڈنٹ ویریبل اس میں دوسری بات جیسے کہ میں نے کہا وہ ریسورسز ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے اگر ہمیں ہمارا جو کنسلٹینٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہی نیڈس ریزلٹ اوور نائٹ چاہیے تو اگر اوور نائٹ کی بات کر رہے ہیں تو اوور نائٹ میں تو ہم اتنی ایکوریسی پہ نہیں جا سکتے ہمارے پاس سیمپلنگ فریم کی بات آتی ہے پھر اس کی لیٹر سے سلیکشن کی بات آتی ہے نا ادر تھنگس کامن اگر ٹائم کی کنسٹینٹ ہے تو دیٹ ایکچولی Similarly, we are talking about the uh, finances as well, the labor ki baat hai. So, agar humare paas yeh bahut limited hai, then we may have to sacrifice the typical accuracy and then we go for, depending upon uh, the uh, requirements, we may go for non-probability kind of sampling. Humare teesri baat hai, advanced knowledge of the population. Aur agar pata hai advanced knowledge mein, ہماری کی کریکٹرسٹ کیا ہیں تو اکارڈنگ ٹو دیٹ ویڈ ہیو ویڈرنگ سیمپلنگ پروسیڈ اگر ہماری پاپولشن hidden population ہے تو اس میں ہمارے لیے سیمپلنگ فریم بنانا مشکل ہے اس cannot go for probability sampling we may have to go for non-probability kind of sampling لوکل پروجیکٹ پاپولیشن کتنی کلوز ٹو ایچ other ہے ہم کلسٹرپلنگ پہ جا رہے ہیں پروبلٹی پہ جا رہے ہیں نان پروبلٹی پہ جا رہے ہیں آلسو ڈپینڈز اپان دی نیڈ فار اسٹیٹسٹیکل انالیس کے ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے. ہم پروجیکشنس کر رہے ہیں جرنلائزیشنس کر رہے ہیں ہم سیمپلنگ ایڈٹ کیلکولیٹ کر کے then could probability probability and within given the we go ہمارا جو اپروپریٹ سیمپل ڈیزائن ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپون نمبر آف فیکٹرس اور ان کو دیکھ کر ہمارا researcher جو ہے آپ اور میں جو ہے ہم سب ڈسائڈ کرتے ہیں کہ وت سیمپل وائپ آف سیمپل از اپروپریٹس ہاؤ وی لک فارٹ اس طرح سے آج کی ڈسکشن میں ہم نے دیکھا کہ پروبلٹی سیمپلنگ کی کون کون سی قسمیں ہو سکتی ہیں اینڈ دین لیٹر آن ولسو لک ایٹ دی اپروپریٹنیس کے ہم کیسے ڈسائڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد آج کی ہم بات ہم یہیں ختم کرتے ہیں اس کے بعد ہم نیکس ٹاپک ہمارے پاس ڈیٹا آئے گا تو اس ڈیٹے کو ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں that's what we are likely to do next time thank you very much